قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِلَّهُمْ غَيْرُ مَلْهُمِينُ فَمَنِ بْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَادُونَ ولدی نو لے رَاعُونَ نوم ولا فل واتیم پھر دولہو اللہ دین یو دو ایمان والوں کے اندر کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ المو کی ان پہلی آیتوں میں کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑی گئی کامیاب ہونے والے اہل ایمان ان کا پہلا وسط ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں خوشبو کرتے ہیں اور دوسرا وسط یہ ہے کہ وہ بے ہودگیوں سے لبیات سے دور رہتے ہیں تیسرا وقت یہ ہے کہ وہ کا فعل یعنی اپنے مال کو زکوات صدقات دے کر پاک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کا تجکیہ اپنی صفائی اپنے گھر کی صفائی شرک و بدہات خرافات گندی رسومات گناہوں آلودگیوں سے بچنے کا ہر وقت رکھ رکھتے ہیں حفاظت کرتے ہیں, جس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپاتے ہیں مانا اور یعنی سے کام نہیں لیتے جن جسموں کے حصوں کو چھپانا ضروری ہے انہیں وہ کسی کے سامنے ننگا برہنا نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت عفت اس کی حفاظت کرتے ہیں مانا یہ ہے کہ بدکاری اور جناح کس طرف حاشی سے وہ بچے رہتے ہیں ہاں اپنی قوت शाहवानी کو جائز طریقے پر استعمال کرتے ہیں ناجائز طریقہ اور وہ کسی طرح کا بھی ہو اس سے وہ دور رہتے ہیں اسی کو اللہ رب العزت نے درمیان میں جملہ مو تریزہ لا کر ایک بات کی وضاحت کر دی ہے اور وہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہوئی کہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کو دور کرنا مقصود تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو مقام ہیں جہاں بندہ اپنے قابل شرم حصوں کو جو ہے نا وہ سامنے لا سکتا ہے وہ ایک اپنی بیوی ہے اور دوسرا لونڈی اگر کہیں یہ لونڈیوں کا سسٹم موجود ہو تو بہرحال اس کی اجازت ہے لوگوں نے عام طور پر یہ سمجھا اور سمجھا جاتا رہا کہ یہ جو ہے نا سلسلہ اپنی قوت شاہوانی کو جائز طریقے پر استعمال کرنا بھی وہ بھی سمجھتے ہیں بہرحال اللہ والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے اللہ والے لوگوں کا یہ کام نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کے چھیڑے ہیں ان کے اندر پڑھ کر آدمی جو ہے نا وہ شاید دنیا دار ہو جاتا ہے بہرحال وہ پھر اس طرح شادی سے بھی وہ دور رہتے ہیں اور یہ سلسلہ مذہبی طور پر عیسائیوں کے اندر ہندوؤں کے اندر پایا جاتا ہے عیسائیوں کے راہب اور اسی طرح سے ہندوؤں کے سنیاسی وغیرہ اور تصوف کی شکل میں افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے تصوف کی شکل میں مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے لیکن یہ ایک ان کا ظاہری انداز ہے ورنہ حقیقت میں اس کے پردے میں وہ بڑی بڑی برائیاں کر جاتے ہیں بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں اللہ اکبر جتنے ان کے جو ہے نا بڑے بڑے راہبوں کے اور ان کے ہندوؤں کے سادیوں سادو کے یا ہمارے صوفیوں کے بڑے بڑے مرکز بنے ہوئے ہیں وہاں اگر کھول کے ان کو ذرا के کے دیکھو نا تو بڑی بڑی برائیاں وہاں سے نکلی نظر آئیں گی آپ کو بہرحال اللہ رب العزت نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ یہ مانا قطع نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ جائز طریقہ جو ہے اس سے بھی دور رہے تب کوئی بندہ اللہ والا بنتا ہے نہیں جائز طریقے پر اللہ رب العزت نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ یہ بہرحال اس کی اجازت ہے اس کے بغیر تو معاملہ نہیں بنتا نا چارہ ہی نہیں چلتا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ کو استعمال کرنے کا چاہے گا میں یہی لوگ ہیں جو حرام کاری پر آئیں گے اور حد سے آگے بڑھیں گے حد سے گزرنے والے یہ لوگ ہوں گے اس کے اندر میرے اللہ عبر ذنا اور عمل قوم, لوت یعنی علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا اپنی قوت کو دور کرنا ہاتھ استعمال کر کے یہ طریقہ اور اسی طرح سے بہائم جانوروں کو اللہ وہاں قوت استعمال کرنا اسی طرح مذہبی رنگ کے اندر مذہبی رنگ کے اندر متے کی شکل اختیار کرنا اور کسی کا حلالے کی شکل اختیار کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں حرام کے اندر ہیں قرآن مجید کی ان آیات نے اور اسی طرح سورہ معارج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ان سارے طریقوں کو بالکل حرام قرار دے دیا ہے بالکل حرام قرار دے دیا ہے یہ سارے طریقے ناجائز اور حرام صحیح ایمان والے اللہ کے مخلص بندے کبھی اس کے ان کے قریب نہیں آئیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ایمان والے پلاڑ پانے والے بندے مجھے ماننے والے میرے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے ان کے یہ, یہ اوصاف ہیں یہ اوساف ہے ان کے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو وہ لباس کے اندر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے لباس کے اندر بھی انہوں نے لباس جو پہنا ہوا ہے وہ اچھا لباس کھلا ڈلہ لباس پہنتے ہیں ایسا تنگ لباس کہ جس میں سے قابل شرم حصے ظاہر ہو رہے ہوں اللہ کا کوئی بندہ ہو ایمان والا رسول کی دعوت کو قبول کرنے والا وہ اسے گوارا کرتا ہی نہیں وہ اسے گوارا کرتا ہی نہیں اس لیے بھائیو اصل دیکھنا بات میں نے ہر دفعہ یہ کہہ کہ بات اصل ایمان کی ہے ایمان درست ہوگا نا عقیدہ صحیح ہوگا رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا جذبہ ہوگا تب یہ ساری بات بنے گی اور جہاں یہ آ جائے کہ اور نہیں جی چھوڑو یہ بھی بلا اتنی بھی تنگی یہ مولویوں کی باتیں ایسے مولوی اتنی سختی کرتے ہیں سمجھ لے کہ یہ وہ کہہ کرنا دنیا میں اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتا ہے مگر اللہ کے ایمان والے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا اب لوگوں نے یہ بہانا بنایا ہونا کہ جس بات پر عمل نہیں کرنا جس قرآن حدیث کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا اسے مولویوں کی طرف نسبت کر دیا مولویوں کا کام ہے جی یہ مولویوں ہی کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی بس وہ یہ کہہ کے ہیں کہ اب میں بری ہو گیا قرآن حدیث پر عمل کرنا میرا معاملہ رہا ہی نہیں اللہ یہ ایمان کی کمزوری بھلا ایسے ایمان دیکھو اللہ رب العزت نے کن کے سامنے پیش کیا ہے کہ مکہ کے وہ سردار وہ چودھری وہ زانی وہ شرابی کبابی اور وہ لوگ یہ ساری برائیاں کرنے والے ننگے رہنے والے بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا سمجھتے تھے کہ بڑا اونچا معاملہ ہے بڑی عزت ہوتی تھی اس کی اور اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ کچھ مروب بھی ہمارے جیسے بھی مروب ہو جاتے ہیں نا ہاں ہاں دنیا کو دیکھ کر مروب ہو ہی جاتے ہیں دیکھے کہ معاشرے میں فلاں فلاں فلاں لوگ اگرچہ برائی ہے اب دیکھو وہ ہندوؤں کا میلہ ہوا گنگا پہ اسنان کرنے کا شاہی کو کہتے ہیں یہ چند روز ہوئے اخبارات میں آ رہا ہے وہ اس میں اسی لاکھ ان کے ہندو سادر حصہ لیا ہے کیا وہ ننگے ہو کے گنگا میں چھلانگے لگاتے ہیں اب دیکھو یہ عبادت ہے ان کی ہے اللہ اکبر کہ پہلے گنگا پہ جاتے ہیں بھاگتے ہیں ننگے ہوتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں کپڑے اتار کے پھر تھوڑی دور تک دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہوئے ہی گنگا میں چھلانگ لگاتے ہیں کہتے ہیں اب یہ سارے گناہوں سے پاک ہو گیا یہ طریقہ ان کا گناہوں سے پاک ہونے کا وہ اخبار میں آئی پرسو ترسو خبر کہ دو عورتیں وہاں آگی جو وہ نہیں تھی وہ کوئی اور ملک تھی وہاں وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان یہ ننگے جو سادو ہیں لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں, بڑی عزت ہو رہی ہے بڑا احترام ہو رہا ہے میلہ لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کیا, کیا؟ وہ بھی ایسی جذبات میں آئیں اپنے کپڑے اتار کے ننگی ہو کے انہوں نے بچلہ لگا دی گنگا میں اب ان کو بعد میں آکی کی پولیس نے پکڑا یہ تم نے کیا, کیا یہ تو صرف سادھو کا کام ہے. تم نے یہ کیا, کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے بڑا احترام ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کتنے اونچے پہنچے ہوئے لوگ ہیں لہذا ہم نے بھی کہا ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں یہاں یہ خانقاہی نظام ہمارے ہاں ملک میں یہ صوفیوں کا نظام یہ خانقاہوں کا یہ قبروں کا نظام یہ شرک یہ میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں اللہ اکبر یہ شادی بیاہ تھے سلسلے ہم اور آپ بھی یار دیکھو نا شادی تو یہ ہوئی نا یہ شادی ایسا کچھ ہونا چاہیے کوئی رونق وونق والا معاملہ ہونا چاہیے نتیجہ کیا نکلا غرق ہو گئے برباد ہو گئے سو اللہ رب الزرت نے ان لوگوں کے سامنے کہ جو کبابی اور مشرق اور بد کردار قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھلا یہ محمد صلی اللہ وسلم اور اس کے ساتھی جن کو روٹی ملتی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں ہے غریب گھر کوئی پوچھتا ان کو ہے نہیں بھلا یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے یہ کام ہوں گے اللہ نے یہ پیش کر کے فرما دیا جن جن کے اندر یہ یہ اوصاف آ گئے بھلا وہ جنتوں میں نہ جائے تو کیوں نہ جائیں جن کا یہ کردار ہے یہ ان کے اوصاف ہیں سو so اللہ رب العزت نے فرمایا ایک وقف ان کا یہ بھی ہے کہ ولہ دینا دہیم راہ یہ جو ایمان والے ہیں نا پھر یہ اپنی امانتوں کا اور اپنے کیے ہوئے وادوں کا بڑا پاس کرتے ہیں کسی امانت میں خیانت بدآتی نہیں کرتے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور ایمان والوں کا وعدہ اللہ سے بھی ہے ایمان والوں کے پاس امانت اللہ اور اس کے رسول کی بھی ہے ایمان والوں کے پاس امانتیں آپس میں بھی ایک دوسرے کی ہوتی ہیں ایمان والے اللہ اور اس کے رسول سے بھی معاہدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایمان والوں آپس میں بھی معاہدے ہوتے ہیں تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور آپس میں امانتے ان کے اندر قطعاً بددیانتی خیانت سے کام نہیں لیتے اور اللہ یا اس کے رسول یا آپس میں کی ہوئے آہد معاہدوں کا پاس کرتے ہیں خلاف بردی نہیں کرتے یہی وجہ ہے سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کیا کہا یا ایوہ الذین آمانہوں لا لات رسول و تخون کم وزیر اے ایمان والو سب سے پہلے اللہ کی خیانت نہ کرنا یہ تو پہلے نمبر پر ہے نا اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے عقیدہ توحید یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کے دیئے ہوئے حکم احکام یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے یہ مال اولاد زندگی صحت تندرستی یہ ساری ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانت ہے اس امانت کے اندر خیانت نہ ہونے دینا ایمان والوں اس کے اندر بد نہ کرنا یہ اپنی زندگی صحت تندرستی جوانی یہ مال اولاد اس کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرنا اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا کسی کو رسول کی بھی امانت ہے جب ایک ایمان والے نے کہا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو مانا کہ اب میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی اپنے باپ دادا کی مرضی کو نہیں دیکھنا اپنی برادری کنبے قبیلے محلے سوسائٹی والے اپنی کسی پیر مرشد کسی امام کی طرف نظر نہیں کرنی اب میرے اوپر پیروی اطاعت پیچھے پیچھے چلنا فرض ہے تو صرف محمد صلح. جہاں یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے رسول کی تو یہ بات ہے آپ کی تو سنت ہے آپ کی تعلیم ہے مگر کیا کروں جی میرا مالک میرا فیکٹری والا میرا دفتر والا میرا افسر میرا میری ماں میرا باپ میرا فلا میرے دوست آباد میرے بہن بھائی میرے عزیز و کارے میرے محلے والے میری سوسائٹی میرے ملک کیا کروں جی رہ میں ایسی جگہ پہ رہوں جہاں یہ مجبوری ہے سمجھے کہ اس نے امانت میں خیانت کر دی یہی تو خیانت ہے امانت کیا ہے اللہ اکبر کہ کچھ بھی ہو جائے امانت میں خیانت نہ ہو بدیانتی نہ ہو اور آپس کی امانتوں کو تو معاشرے میں سمجھا ہی جاتا ہے بعض اوقات باتیں مشورے وہ بھی امانت ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خیانت سے منع کیا گیا ہے اللہ اکبر ورنہ کوئی مشورہ لے لے آپ سے اس کو اچھا مشورہ دو کہ یہ امانت ہے اس کی تمہارے پاس اگر غلط مشورہ دو گے تو خیانت ہو جائے گی بدیانتی ہو جائے گی کسی نے کوئی کاروبار کے معاملے میں کوئی رشتہ طے کرنے کے معاملے میں کوئی اور معاملہ اس نے مشورہ لے لیا کے پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مو جس سے مشورہ لیا جائے اس کے پاس وہ امانت ہوتی ہے امانت اب اسے چاہیے جہاں یہ کہ اس کا یہ راز کسی دوسرے کو نہیں بتانا اگر بتائے گا تو یہ خیانت ہوگی وہاں یہ ہے کہ اسے غلط مشورہ بھی نہیں دینا اگر غلط مشورہ دے گیا تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی اللہ کے بندے ان باتوں کے اندر بھی خیانت نہیں کرتے اسی لیے اللہ نے فرمائی یہ ساری چیزیں خیانت بدیاں وادوں کی خلاف ورزیاں کیوں ہوں گی مال اولاد کی وجہ سے ایمان والوں مال اولاد تو تمہاری آزمائش ہے ہم نے پرخ کرنا ہے تمہاری پرخ کرنی ہے امتحان لینا ہے کہ کون ان میں پڑھ کر خیالتیں کرتا ہے اور کار ان کے ہوتے ہوئے بھی امانتوں کا پاس کرتا ہے اللہ کا ڈر اسے ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا آپ بھی ہر خطبے میں سنتے ہیں اسی سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کا یہ فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کم ہی کوئی خطبہ ہوتا تھا جس میں آپ یہ نہ پڑھتے ہوں میں اکثر اپ خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں الا لا ایمان لم اللہ امانت لہ ولا دین لم اللہ احد الا میرے امت خبردار رہنا الا خبردار سنو کیا سنو کہ لا ایمان لم اللہ امانت لہ جس کے اندر امانت یعنی دیانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ولادینا جو عہد وعدے کا پاس نہ کرے اس کا دین ہی نہیں لہذا وعدے کی پابندی اور امانت کے اندر دیانت داری یہ بھی مومنوں کا ایک اہم وصف ہے یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کا دوسرا اور آخری وصف بھی وہ ہے کہ وہ نمازوں کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں شروع میں فرمایا نماز کی پابندی کرتے ہیں شروع میں نماز وہاں واحد ایک نماز وہ لگ مانا کہ وہ نمازی ہے اور آخر میں کہا و علی زین یحافظون یہاں جمع آ ہے جمع وزین علی واتم یعنی اپنی نمازوں کی کیا مانا کہ ایک ایک نماز کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں ایک ایک نماز کی ایک ایک نماز کی پابندی وقت پر ادا کرنا با جماعت ادا کرنا اور سستی سے کام نہ لینا شروت و آداب کا خیال کر کے خوشو خزو کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ہے اللہ کے ایمان والے بندوں کا کام اب اللہ نے نتیجہ بتلایا فرمایا کا ہم یہی لوگ وارس ہیں کس چیز کے اللہ دینا سون فردوس یہ جو اپنی میراث میں فردوس پائیں گے فردوس ہم خالے پھر وہ اس کے اندر ہمیشہ ہی رہ ہمیشہ فردوس یہ فردوس جو ہے نا ہر زبان کے اندر یہ جنت باغ بہار کے معنی میں ہے ایسا باغ باغیچہ دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے فردوس کے ایک آدمی بڑے ٹھاٹ بات سے خوشحال اچھا بھلا محل ہو ساتھ ساتھی باغ بکیچہ ہر طرح کا میوہ اور پھل اس کے اندر موجود ہو حتیٰ کہ پالتو قسم کے جانور اور پرندے جن کو دے کر وہ دل پہلاتا رہے یہ تصور ہے فردوس کا اور جو جنت کا فردوس ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس نرومتی جب بھی تم جنت اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگا کرو کہ جنت فردوس جنت کا اعلیٰ مقام ہے وہیں سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عرش جو ہے وہ بطور چھت کے ہے یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت فردوس تو میں جن کے اندر یہ یہ اوساف پیدا ہو گئے یہ یہ اوساف ان کے اندر آ وہ کامیاب اور اس کامیابی کی صورت کیا ہے کہ جنت فردوس ان کو مقام ملے گا جنت فردوس اب اس کے ساتھ ہم ملا لیں سورج کی آیات کو اللہ نے دوزخ کا تذکرہ کیا کہ یہ یہ عائد رکھنے والے ان کو دوکھ دوزخ جو ہے نا وہ خود آوازیں دے گی دوزک من از بارہ وطا ولہ دوز آوازیں دے گی ان کو جنہوں نے دنیا میں پیٹ پھیری منہ پھیر کے چلے گئے اور لا لاپرواہی سے کام لیا کوئی توجہ نہ کی حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ حشر کے میدان میں سے دوزک کی آگ اپنے شکار کو یوں اٹھا لے گی جیسے کوئی پرندہ دانا اٹھایا اللہ پر یوں دبوچ لے گی دوزک کی آگ سب کو میں تد ہوں میں دوبارہ بتاؤ اللہ دے کے بلائے گی دوزک کی آگ آ ادھر مجرم تو کہاں جا رہا ہے نے بڑی اپنی منمانیاں کر لی مرضیاں کر لی آج میرے اندر آ لیکن اللہ نے فرمایا بچیں گے کون ال مسلیم ال مسلم سوائے نمازیوں کے یعنی نمازی بچیں گے پہلا وسط نمازی اس کو ذرا ذہن میں رکھنا الل مسلیم سوائے نمازیوں کے نمازی بھی کون سے جمعے پہ آنے والے یار تو نماز کے نہیں پڑھتا پڑھتا ہوں جی یار کب دیکھا تم اور جمعے جمعے کو آتا ہوں یہ نماز ہے پڑھتا ہو جی صبح کی پڑھ لی اور یہ سچی بات ہے جی بس کوئی رہ جاتی ہے کوئی پڑھ لیتا ہوں یہ نمازی یہ صرف رمضان میں پڑھ لی آ گیا یہ بھی آ گیا جی نماز میں آ گیا اللہ کہتے ہیں نا المسلیم سوائے نمازیوں کے نمازی کون سے اللہ دینا ہوم صلاتہم دا وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں ہمیشگی ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں。ہیں سوالیوں کو بھی دیتے ہیں اور جو سوال سے عمل کرنے والے لوگ ہیں اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے ہیں انہو فانہو غیر ملومین فمن ابتداغرا ذالکا فاولایکہ مولود اللہ نے فرمایا یہ وہی جو وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ جائز طریقے سے زنا بدکاری بد پھیلی اس طرح سے یہ مت یہ حلال یہ قسم میں یہ اس قسم کی ساری چیزیں سب سے دور رہتے ہیں بچے رہتے ہیں لیکن کیا کریں آج تو مذہب بن گیا مذہب جہاں ایک فرقے کا جو مسلمان کہلاتے ہیں اللہ معافرے کرے وہ انہوں نے متا بنا لیا ہے اور ایک دوسرا گروہ ہے انہوں نے حلالہ بنا لیا اور بقیدہ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ حلالہ جس سے کروایا جاتا ہے وہ ساندھ ہے ساندھ جو کرائے پہ رکھا جاتا ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے ساندھ فرمایا اور ہے حقیقت بالکل اسی طرح سے ایک کتاب آئی ہے اس کا نام ہی کتاب کا حلالے کی چھری میں نے دیکھی ایک جگہ پہ اس کو جب کھول کے دیکھا اس میں لکھا ہوا واقعات کہ بڑے بڑے مفتی جو فتوہ دینے والے ایک جگہ کا لکھا ہوا وہاں کے مفتی کے پاس وہ سا... کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم گئے وہاں اس مفتی کے پاس دیکھا کہ مفتی صاحب آپ بھی اور ساتھ ایک انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے نابینا نابینا بندہ رکھا ہ اللہ اکبر اور اس میں لکھا کہ پتا کیا ہم نے پتا چلا کہ جو ذرا زیادہ عمر والی عورت کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ نبی نے حافظ کے حوالے اور جو کم عمر والا معاملہ ہوتا ہے اس کا حلالہ خود مفتی صاحب نکالتے ہیں اللہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لالت فرمائی, فرمائی لان اللہ میں لال مولا ولاللہ کروانے والا حلال کرنے والا سب پر اللہ کی لالت ہے یہ بے حیائی ہے یہ ناجائز اور حرام طریقہ ہے جہاں مدعا ناجائز اور حرام ہے وہاں حلاللہ بھی حرام ہے اور دوسرے کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں جو اور طریقے کار ہیں اس انداز کے اللہ پر اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں ایک قوم کا کام تھا حالانکہ وہ بے ایمان تھے ایمان نہیں لائے تھے مگر ان کا یہ ایمان نہ لانا اللہ نے پرانے مجید میں کسی جگہ ہی پیش کیا سب سے زیادہ ان کی وہ جو خواہشہ بے حیائی تھی نا بد کرداری ان کو اللہ نے پیش کیا اور جتنا سخت عذاب اللہ نے ان کو دیا نا اتنا سخت عذاب اللہ نے کسی قوم کو دیا ہی نہیں اتنا سخت عذاب بول مو ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے اوپر لے جا کے الٹا کر کے ان کو پھینکا گیا پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اوپر سے اللہ نے باقاعدہ نشان لگا کے اور نامزد کر کے پتھروں کی بارش برسائی اللہ اکبر اور اللہ نے کہا تھا کہ ما سماپا تم بے مناد یہ اس لیے کہ تمہاری یہ برائی ایسی برائی ہے کہ پہلے سارے لوگوں میں سے اس برائی کو کسی نے کیا ہی نہیں یعنی لوت علیہ السلام کی قوم بڑا فخ عذاب آیا تھا ان پر ایک ایک برائی پر ایک ایک برائی پر ان قوموں پر عذاب آئے اور جن قوموں کے اندر سارا کچھ ہی موجود ہو اللہ کی پناہ خیال کریں تو اللہ رب العزت نے یہ کہنے کے بعد صرف میں وین ہوں لانا یہی لوگ تو ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وادوں کا پاس کرتے ہیں ولدینہ ہوں بے شہادا تہم یہی لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں مانا گواہی کو نہ چھپاتے ہیں نہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں ولدینہ ہوں بے شہادا تہم ان پہلا وصف بھی نمازی ہونا دوسرا وصف ان کا نماز پر ہمیشگی کرنا تیسرا اور آخری وصف ان کا یہ ہے کہ یہ نماز ایک ایک نماز پر نگرانی کرتے ہیں نگرانی تو جب یہ ان کا معاملہ ہے فرمایا اولائی کا فی یہی لوگ تو ہیں جن کو جنتوں میں عزتیں دی جائے گی ان کا اکرام کیا جائے گا ان کو عزتیں ملے گی سورہ مومنون کے اندر ہی اگلی آیتیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو جنت میں جنہوں نے جانا ہے نا جن کو جنت کی خواہش ہے ان کے اندر کیا کیا اوصاف آتے ہیں کیا کیا اوصاف آتے ہیں میرے بھائیوں ہم اگر مسلمان ہیں نا تو پھر مسلمان تو دنیا کے لوگ نہیں ہوا کرتے مسلمان تو اپنے آپ کو جنت کے لوگ سمجھتے کہ ہم تو جنت کے لوگ ہیں اور جو جنت کے لوگ ہو جائیں وہ دنیا کی ان علائشوں میں وقت ضائع نہیں کیا کرتے وہ تو پھر ہر وقت اللہ کے دین پر پہرہ دینے والے لوگ ہیں پہرہ دینے والے سواللہ نے فرمائینا اللہ دینا ہم بالخشیت ربیہم مشفقون واللہ دینا ہم بی آیات ربیہم یؤمنون واللہ دینا ہم بی ربیہم لا یشرکون واللہ دینا یوتون ماہتا لقلوبہم انہم الی راجعون